بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ علیہ, اللہ علیہ, اللہ علیہ محمد ول محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید متوسن مجھے تمام خارمید الشن الخر گرامی باقی تحمۃ السلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف الحمد بابر کے ساتھ نقد نمبر چودہ پیج نمبر دو سو تینتالیس پہ بائی جافقاوت پہلا پیراگراف ہی سے شروع ہو رہا ہے تو دیات کے حوالے سے ہمارے بادشاہ رہ کر جو ہیں مختلف زخم خصاً پیٹ پرانے والے زخموں کا اور پھر دیات میں جو حکومت اور حاکم کے شوابید پر جو دیا دیے جاتے تھے ان کی تفصیلات آپ کو بتا دیا فرماتے امام وحد کا حاکم اسلامی اور امام ولیم اللہ ولی اللہ وہ ولی ہے سرپرست سے خون کے بدلہ لینے کا دیات لینے کا اس شخص جس کا کوئی ولی نہ ہو کوئی اس کے مرنے کے بعد کوئی سرپرست نہ ہو جو اس کی طرف سے اس کے اقساس لے لے دیا لے لے جو بھی کرے پھر جنایات زخموں میں قتل ہو یا دوسرے جنایت تو ان میں جن کا کوئی ولی نہیں ہے اس کے زخم کا دیا سمجھے اس کی جنایتوں کا اس قاتل کے جو ہے قتل کا جو ہے دیا قصہ لینے والا اگر کوئی وارث نہ ہو تو امام جو ہے اس کا ولی ہوگا واد کے امام ولی امام ولی جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے پھر جناعتیں تمام جناعتوں میں جن کے معاملات اور قتل والا میں تو فا علی امام میں تو واجف بعد امام پر قتل العامد یہاں پر ایک عامر امدن جس کو قتل کیا تو اس کا ساز لینے کا حکم کس کے اوپر ہے امام کے بجائے اس خبر کوئی ولی نہ ہو واجف عال امام پر قتل امدن قتل کرنے والے قاتل کو اقتصاد میں قتل کیا جائے واخذ دیتے اور وہ دیت لے لیں من غیر باقی, لو باقی لوگوں سے جو یا مکمل خطہ ہے یا شیو خطہ ہے ہاں جی تو ان صروتوں میں جو ہے ان سے دیت لے لیں تو دیت لینے کا اختیار امام کو ہے اور قتل القصاص کا اختیار امام کو ہے جب کسی کا کوئی ولی نہ ہو اب کے جو بچے ہیں ہاں جی اس کے دیت بتا رہے ہیں اب وہ بچے کبھی تعمل خلقت ہے روح آئی ہے کبھی نہیں آئی ہوئی ہے ان کے مختلف صروتیں وہ بیان کریں ودیت الجنی پیٹ میں موجود بچے کا حکم الرزی ابو وہ پیٹ کے بچہ جس کا باب حر المسلم آزاد اور, اور مسلمان ہے اور غلام نہیں ہے جی تو یہ بچہ جو ہے پیٹ کے بچے جس کا باب مسلمان اور آزاد ہیں ان کا نہ خلقت ہو کاملتا اگر اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہے لیکن قبل سریان الحیات اس میں روح آنے سے پہلے یعنی روح اس میں جو ہے ظاہری تحریک مکمل ہونے کے بعد جسمانی طور پر اس کے اندر جو ہے جسم میں جان آنے سے پہلے یعنی اس میں روح آنے سے پہلے قبل سے جان یعنی حیات فی اس میں زندگی جار ہونے سے پہلے مراد اس میں روح آنے سے پہلے خلقت تمام ہو کے مرا ہے تو اس کی دیت کا نا دیت تو, تو اس کی دیت ہوگا میعت دینار سو دینار تو کل جو ہے ایک ہزار دینار ہے ایک بات کا ابھی یہاں پر سو دینار اس کو دسواںس دینا پڑے گا وبا نسریان الحیات فی لیکن اس جنین میں حیات جاری ہونے کے بعد یعنی اس میں جان آنے کے بعد روح آنے کے بعد ان کا نہ اگر وہ وہی لڑکا ہے فلیت الکامت تو مکمل دیا تھے وہ ان کا ان سے اگر وہ لڑکی ہے فنیس سوا تو پوری پور ایک مرد کی پوری دیت کا آدھا ہے تو خواتین کا بھی ادھا ہے تو اس جنین کا پیٹ کے بچے کا بھی آدھا دیتے ہیں وہ ان کہان اب دن وہ پیٹ کے بچہ جو ہے وہ غلام ہے تو اس ر قیمت ہے آبی ہے تو اس کے باپ کی قیمت کا دسواں حصہ ہے اس کے باپ کا جتنا قیمت بنے گا وہ باپ بھی غلام ہے تو ان باپ کی جتنا وہ قمت بنے گا اس کے بچے کا بھی وہی قیمت بنے گا باپ کی قیمت کا دسواں ہزار کیونکہ وہ پہلے والے جہاں کیونکہ اسی سلبھ میں بتا رہے ہیں بچے کے ان میں جان نہیں آیا ٹھیک ہے جی جان نہیں آیا جسم کی خلقت تمام ہو گیا تو وہ بچے کا باپ غلام ہے تو بچہ بھی غلام ہے تو اس غلام بچے کے جہت کتنا ہوگا یہ مراد ہیں جو و ان کا اگر وہ جنین انسا ہے اور وہ اچھا اس میں روح جاری ہونے سے پہلے اگر اس کو قتل کیا ہے تو ہر نسبت اس کے ان سے خریت آئے گی وہ ان کا اگر وہ اولاد ہو تو نہیں پہ لیکن وہ ان کا آنا آپ دن اگر وہ بچہ جو ہے روح آنے سے پہلے جو خود ہوا ہے وہ غلام ہو ہاں روح آنے سے پہلے تو اس روح قیمتیں ابھی ہیں تو اس کی اپنی باپ کی قیمت کا دسواں حصہ اس کے دیات ہوگا ہاں قیمت ابھی لکھیں لڑکے کے لیے اگر وہ غلام ہے تو اگر وہ کنیس ہے تو اس رو قیمت امی تو اس کی مانگ کی جو, جو ماں بلونڈی ہے تو مانگ کی قیمت کا جو ہے دسواں ایسا ہے وہاں تعدرات تو ہم آتے یہ جو اندازِ بیان ہو گیا ہے یہ جو دیتیں بیان باہر گیا ہاں سو دینار کے جو دیت بیان کیا ہاں جی یہ یا پوری دیت کے دینار بیان کیا یہ ماں تمام الخلقت ہے یہ جو سو دینار کی جو بات کی ہے ابھی روح تو نہیں ڈالا سو دے لیکن خلقت تمام ہو گیا ہو تو اس کا سو دینار فرمایا تو یہ جو اب کے اندر اقسام ہیں یہ مات تمام خلقت تمام ہوں سر میں فن الم یقن تمام خلکت اگر وہ بچے کا خلقت ہی تمام نہیں ہوا ہے تو حقاً جیت ہو تو پھر اس بچے کا جیت کندہ ہو گیا وہ تو آزاد ہیں تو لیکن جو ہے ابھی خلقت تمام نہیں ہوا تو غلطََ افداً غلط عمل دینی ایک نوجوان غلام یہ نوجوان غلام ہوگا یا اوآمتاً یا ایک لونڈی بلا ایون جن میں جس غلام اور لوڈی میں کس قسم کا عب نہ ہو صحیح سالم ہو ولا کے برائے اور نہ وہ زیادہ عمر سندہ ہو ولا شگر سن ن. اور یہ غلام اور جو ہے نہ اتنے زیادہ عمر کم نہ ہو اتنا کم شگار سن کم عمر نہ ہو کہ بھی لا یا سلو یہ اتنا کم کہ وہ سلاحد نہ رہتا کسی خدمت کا گھر میں کوئی کام کاج کرنے کی کوئی اہل نہ تو اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے یعنی جوان ہو جو کام کاج کے قابل ہو وہ غلام ایسے غلام جو ہے اس کی قیمت ہوگی یا غلانے پھکانے پھکانا دیے دیا کو دیں وہ رہتا نا اپ ایک جوان غلام یا لنڈی جن میں قسم کے عیبنی ہیں نہ زیادہ والے نہ زیادہ مراستہ ہو والنا بالکل کم عمور ہو اتنا کم عمر کے بحیث لا یس النِ خدمت دن جو کسی خدمت کے قابل نہ ہو ایسا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اگر ہمتیں امن جنا لنین اللزی ہر کوئی جناعت کرے نہیں انہوں اس کو مال ڈالے اس بچے کو اس جنین کو عثمہ کی بچے کو اللزیع کا انض حیات دن جس میں حیات آ چکی ہے وہ آ چکے ہیں چھٹا پانچواں چھٹا مہینوں میں آ گیا تو بھواجہ والدین پھر تو واجب ہے اس قاتل پر کفارہ بھی وہ دیت و دیت بھی ہاں اگر وہ آزاد تھے تو کفارہ اور دیت دونوں اب القیمت یا قیمت اگر ہاں جی مال ہی. یا قیمت قیمت اس وقت جو وہ بچہ جو روح آ چکی ہوئے وہ بچہ غلام ہو تو غلام ہو تو اس کی قیمت پوری قیمت ہے تو پھر مال اس کے اپنے مال سے ہوگا کب ان کا اگر ان کو مارا آمدن مارا ہے تو اس کے اپنے مال سے ہوگا وہی عقلت اس کے رشتہ داروں میں سے ہوگا ان کا نہ اگر غلطی سے ہو کما سا ہوگا جیسے کہ سابقہ بعدوں میں بھی گزر گیا ہے چونکہ حطح قتل حطہ میں دیا جو اس کے عاقلہ پر ہے رشتہ داروں پر ہے پہلے در رشتہ دار بعد میں وہ نہ ہو تو بانگر رشتے داروں پر جی اور لیکن اگر خطان ہو تو رشتہ داروں پر ہے آمدن ہو تو خود کے اوپر ہے یہ بھی فرمانے کا نا امدن تو خود کیوں وہ فی کے اوپر ہے وہی اغلط اس کے داروں میں ہوگا مجھے دیت لیا جائے گا ان کا اگر وہ قاتل خطائی ہے تو کما صاحبہ کا جیسے یہ بات پہلے بھی قیدا ہو جا اب آئی فنماتے ہیں اگر کسی خاتون کو قتل کر جس کے پیر میں بچہ ہے تو کیا خاتون کی دیت دینے سے وہ بچے کی دیت بھی آدھا, آدھا ہو جائے گا ہاں جی خاتون کی دیت میں بچے کی دیت بھی شامل ہوگی غلط وشتاق رکھو ہاں جی خاتون کی دیاد میں بچے کی دیاد شامل نہیں ہو ہوگی غرق نہیں ہو ہوگی شامل نہیں ہوگی دیت الجین جین کے پیٹ کے بچے کے جو دیت تھی وہ شامل نہیں ہوگی فی دیتوں کی ماں کے دیات میں ان قدلت اگر ماں کو قدر کیا جائے تو اگر ماں کو قدر کریں تو بچے کے دیات جو ہے ماں کے دیت پہ ادا نہیں ہوگا بچے کی الگ دیت ہوگا ماں کی الگ دیت ہوگی دو دیات دینا پڑیں گے یہ فرماتے ہیں والا تشتا شامل نہیں ہوگی غرق نے کہیں شامل ہو کے دیا تو جین بچے کے جو دیت تھے جین ان جو دیت تھے وہ پھر دیا تھے ان میں اس کے مانگ کے دیت میں ان خود اگر مانگ کو خاطر کیا جائے تو مانگ کو خاطر کریں گے ممکن بچہ بھی پیٹ مر گیا ہاں جی تو اس رنگ میں جو ہے بچے کا الگ دیت ہوگا مانگ کا الگ دیت ہوگا اب یہاں ایک بات سے پہلے بھی کہا تھا قتل خطہ میں دیت عقیلہ پر ہے رشتہ داروں پر تو اور رشتہ دار سے مراد یہاں کون سے رشتہ دار ہے ہاں جی تو یہ ہم عقیلہ سے مراد ہے تو رشتہ دار ہے لیکن کون سے رشتہ دار ہے اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں عمل عقیلہ تو یعنی جو خاندان اس خمیر کہہ سکتے ہیں خاندان جو اس کے خاندان پر ہوگا خاندان رشتے دار فاون سے اس عقیلہ سے مراد فعاون آقار یہ وہ لوگ ہیں جو اس قاتل ہے نزدیک لوگ ہیں اور وہ کاروبہ دار ہیں من کے ول ذکور مرد کی جانب سے یعنی مردوں کی جانب سے مراد کیا ہے مردوں کی جانب سے باپ کے جانب سے جو رشتے دار ہے باپ کی جانب سے رشتے دار لوگ باپ کی جانب, جانب سے مرد رشتے دار جیسے بھائی لوگ ہاں جی اور چاچا اور دادا یہ لوگ جو ہے ہاں مل اخلت من قبل و فام القاری و منقبل ذکور و رشتے دار مرد کے مردوں کی جانب سے ہاں جی خاندان والے مرد کی طرف سے جو رشتے دار ہیں ان باپ کی طرف سے بھائی کی طرف سے چاچا کی طرف سے یہ لو اصل میں جو ہے عاقل سے یہ لوگ ملاقات ہیں جیسے کالخوت جیسے بھائی لوگ اولادین ہاں جی بھائی کے اولادین جیسے جو ہے بانجے بھتیجے ہیں بھتیجے ہیں وہ علام چاچا یہ بھی باپ طرف سے رشتے دار ہیں اولاد ان چاچا کے اولاد یہ سارے عاقلہ میں آئے گا تو یہ جو ہیں بھائی بھائی کے اولاد چاچا چاچا کے اولاد احمبہ تو انہیں کو اصبا کہتے ہیں ہاں جی وراثت میں بھی ان کو ایک مقام پر جو ہے دوسرے اس سے دار نہ ہو اس سے قریب والے تو ان کو بھی مل جاتے ہیں نا اس وجہ سے انہیں کو اسبا کہا جاتا ہے عالم سنت میں تو اگر جو ہے بیٹی اہ, کسی کا والد صرف بیٹی ہو ایک بیٹی ہو یا دو بیٹی ہو تو ایک بیٹی کا نیسو ہے باقی جو بچ گیا ہے دوسرا نصف ان کو مل جاتا ہے بھائی وغیرہ ہو ان کے اولاد ہو چاچا ان کے اولاد ہو ان میں تاثر کیا جاتا ہمارے خطے میں تو ایسا نہیں ہے تو تو یہ اسبا انہیں کو کہتے ہیں و اس کے علاوہ آصبا میں وہ لوگ بھی وہ غلام جن کو اسے قاتل نے جو ہے آزاد کیا المتن اللہ اس قاتل کا آزاد کر کیا وہ غلام و لبا اس کے باپ کے آزاد کیا غلام یہ لوگ داخلوں نے پھر یہ عاقلہ میں شامل کیونکہ انہوں نے ان پر احسان کیا ہے جب اس نے خود یا اس کے باپ دادوں نے احسان کیا ہے تو اس احسان کے بدلے جب ان پر مصیبت آ جائے تو ان پر بھی کچھ بوجھ ڈالی جاتی ہے تو یہ اسباب جو ہیں یہ لوگ ہیں ہاں جی پہلے آصبا میں جو ہے اسبا سے وہ لوگ ہیں جو باپ کی طرف سے رشتے دار وہ بھی مرد رشتے دار ہاں جی جیسے بھائی ان کے اولاد چاچا ان کے اولاد یا جو ہیں آزاد کا ادا غلام یا باپ کا یا خود کا وہ علم یقون اسبا اگر ایک ایک بندہ ہے اس کے آصبہ میں کوئی بھائی ہو نہ بھائی ہیں نہ بھائی کے اولاد ہیں نہ چاچا ان کے اولاد ہیں کچھ نہیں ہے ایسا کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے تو پھر پھر دوسرے اسٹیج کا لگا توفیٰ الارحام تو وہ پھر اخلا میں شامل ہوگا جو اول الارحام ہے یعنی مانگ کی طرف کے رشتہ دار آپ کی مان کی طرف رشتہ رشتے دار میں <تصفح> اس میں وہ بھی وہ علحم الرحم کون ہیں وہ ہم من قبل انع وہ آپ کے خواتین رشتہ داروں سے پھیلی ہوئی رشتہ دار ہیں ہم قبل انعد عورت کی طرف سے عورتوں کی طرف سے پھیلے ہوئے رشتہ دار عورتیں پھیلی دا ہوئی رشتے دار کون ہیں مرد مان کی طرف سے بہن کی طرف سے وہ لوگ ہیں طلقوال جیسے چار معمول ہو جو کہ آپ کی مان کی طرف سے رشتہ دار ہیں مان جو ہے ہاں وہ اولاد ہیں ماموں کے اولاد وہ اولاد الاخوا اخواط اسی طرح بہنوں کے اولاد تو بہن بھی می اناس میں شامل ہے ہاں جی خواتین کے دار جو خواتین رشتے دار میں ماں کی طرف سے آئے ہوئے خواتین رشتہ دار تو ایک تو ہاں جی ماں کے اپنے رشتے دار ہیں ماں کے رشتے دار ہیں ماموں ایک بہن کے اولاد ہیں جیسے وہ اولاد الاحد بہنوں کے اولاد اولاد و شاعر القاروتیں اس کے علاوہ وہ تمام خرابد رشتہ داری الواصل تلاجانی جو پہنچتی ہے اس قاتل تک من ای وچن کسی بھی جہاد سے مین جہاتلا شاعر ہاں جی کسی بھی جہاد سے جو ہے خاندانوں میں شامل ہو اور وہ رشتہ جو خاندان کے کسی بھی جہاد سے جرم کرنے والے تک پہنچتا من ای جہاد مین جہاطلہ یعنی قابائلی جو رشتے داری کا سلسلہ ہے اشعار خاندانی جو سلسلہ ہے اس میں کسی بھی زاویے سے وہ جانی کا رشتے دار بنتا ہو دور کا رشتے دار بنتا ہے تو وہ سب بھی اس آرہام کے ضملے میں آئے گا اور اقلاع میں شامل ہوگا اور دیت میں وہ دینا پڑے گا اور اگر ایک بندہ اس کا نہ صبح ہیں باپ در کا دار ہے نہ ماں بہنوں در کا دار ہے کچھ بھی نہ ہو فلن یکرام کا ضویل آرحام میں سے بھی ماں اور بہن کی طرف سے بھی کوئی دار بھی نہیں ہے ف آلقاری تھی تو آلقاری بچی والے اس کے اسے جو ہے عاقلہ میں داخل ہوگا گاؤں والے واہل البلدتھی وہ شہر والے کوئی کوئی بھی نہ ہو تو واہل المحلہ محلہ والے یہ لوگ بھی عاقلہ تو اس بندے کا عاکیلہ ہوگا کیونکہ بندے کا جو مارا ہے اس کا خون رائے گا نہیں ہوا ہوگا تو اہل محلہ اس ہوگا اگر کوئی بھی رقم نہ ہو تو بلا یہ تھوڑا پھر آخرت البتہ عاقلہ میں ہاں جی جو دیت ادا کرنے کے سلسلے میں داخل نہیں ہوگا الفقراء ہو کسی بھی ضمن خواہ صبح میں ہو خواہ الرحم ہو تاز دس لوگ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ اس پر بچارے وہ خود کے بعد کچھ نہیں تو اس کا کیا مدد کریں گے ہاں جی بلما جانیں لوگ خواہ صبح خواہ الرحم شامل نہیں ہوگا وہ بھی نا والی بچے والی ناس عورتیں ہاں جی ان میں ان پر دیت نہیں ہے ماں کی طرف آنے والی مردوں بہن طرف آنے مردوں پر ہیں اسے باپ طرف والے مردوں پر ہیں انیس ستاروں پر ہے سبان عورتوں پر بھی نہیں وہی کل نے قاتل ناطر وہ قاتل اقر القاتل بھی جس کا قاتل نے خود اقرار کر کے ثابت ہوا ہو گواہ کے ذریعے سے نہیں قاتل نی. خود اقرار کرنے سے قاتل ثابت ہوا ہو وہ قاتل ہوئی جس قسم کو ہو خواہ خطائی ہو خواہ کوئی بھی ہو ادیت ہی مال پھر تو اس کے اپنے مال سے ہوگا لا لا خلطلا اور اس سے وہ قاتل کے جرم ثابت ہوا ہے تو خواہ قاتل خطا ہو یا آمت ہو کچھ بھی ہو ہاں جیت اس طرح میں پھر خود قاتل کے ذمہ ہیں پر پرنی ہے یہ آخری ایک فارمولہ خود آج کے دیت جو ہم یہاں پر اتفاق ہوتے ہیں